باب المرابحة والالتولية المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة рبحين والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من من غير زيادة ربحين ولاب آج ہم بیع بہا اور بیع تو کے بارے میں پڑھیں گے بھائی بیع مرابہ اور بیع تو بین مرابحہ یاد رکھو بھائی سمجھ لیں اس کو پہلے آپ بین مرابحہ اس چیز کا نام ہے کہ ایک شخص نے کوئی چیز خریدی تھی اور اس چیز کو وہ آگے بیچ رہا ہے تو مشتری کو گزشتہ قیمت بھی بتلاتا ہے بھائی یا اس کو نفع بتلاتا ہے بھائی سمجھ میں آئی سورت بھائی مثلا ایک آدمی ہے اس نے گھڑی ایک ہزار روپے کی خریدی اب اس پر آگے اس کو بیچنا چاہتا ہے تو مشتری کو بتلاتا ہے کہ میں نے ایک ہزار کی خریدی تھی آپ کو گیارہ سو میں دے دوں گا تو یہ کیا کہلائے گی کی بیا مرا بکرا کہلائے گی یوں کہتا ہے گیارہ سو کی گھڑی بیچتے ہوئے کہتا ہے بھائی گھڑی میں آپ کو گیارہ سو کی دوں گا اور میرا نفع اس میں صرف سو روپیہ ہے کتنا ہے نفاذ جب نفع بتا دیا تو گزشتہ قیمت گویا بتلا دی یا نہیں بتلا دی بھائی معلوم وہ جب سو نفا ہے تو اس نے کتنے کی خریدی ہوگی یہ چیز ایک ہزار کی تو بیر مرابحہ میں اسی گزشتہ قیمت اور ساتھ نفع کے چیز کو بیچا جاتا ہے گزشتہ قیمت کتنی تھی ہزار اور سات نفع ملاو ایک سو تو اس پر چیز کو بیچ دیا اور بیڈ تولیہ وہ ہے جس میں مشتری کو بتلاتا ہے کہ جس قیمت پر میں نے خریدی تھی اسی قیمت پر آپ کو بھی دے رہا ہوں تو یہ کیا کہلاتی ہے بیڈ تولیہ کہلاتی ہے بیڈ تولیہ سورج سب کو سمجھ میں آ گئی اب آپ مجھے بتائیے مولانا ایک آدمی ہے وہ ایک موبائل پانچ ہزار کا خرید کر لایا آگے اب وہ پانچ ہزار پانچ سو میں بیچتا ہے یہ کون سی بیہ ہے نہیں بھائی یہ مرابقہ نہیں ہے یہ تو متلق بیہ ہے میں نے ابھی بتلایا کہ صرف بیچنا نہیں ہے بلکہ مشتری کو کیا کرنا ہے گزشتہ قیمت قیمت خرید یا پھر نفع بتلانا ضروری ہے یہ موبائل میں آپ کو پانچ ہزار پانچ سو میں فروخت کرتا ہوں اور میں نے کتنے میں خریدا تھا پانچ ہزار میں خریدا تھا یہ یوں کہتا ہے یہ موبائل میں آپ کو پانچ ہزار پانچ سو میں فروخت کرتا ہوں اور میرا نفع صرف کتنا ہے پانچ سو روپئے پانچ سو روپئے تو یہ بیع مرابحہ ہے گزشتہ قیمت کا بتلانا ضروری نفع کا بتلانا ضروری ہے ضروری بھی. جبکہ بے تو بھائی اسی طرح ایک آدمی ایک موبائل پانچ ہزار کا لایا اور آگے پانچ ہزار ہی کا فروخت کرتا ہے یہ کون سی ہے نہیں بھائی یہ نہیں ہے تو ابھی تو میں نے بتلایا بھائی یہ تو مطلق گیا ہے بلکہ کیا کرے مشتری کو بھی بتلائے میں نے کتنے کی خریدی پانچ ہزار ہی کا یہ موبائل خریدا بھائی یہ یوں کہے یہ موبائل میں آپ کو پانچ ہزار میں بیچ رہا ہوں اور میں نے اس میں کچھ بھی نفع نہیں کمایا بھائی کوئی نفع اس میں میرا نہیں ہے سورج سمجھ میں آ گئے بھائی تو بیع مرابحہ اور بیع تو کے اندر اس سے پہلے ایک بیع کا ہونا ضروری ہے بھئی پہلے بیع ہوگی تو پھر ہی کہیں گے نا کہ گزشتہ قیمت پر ہی بیچ رہا ہوں یا ساتھ نفع کے صورت سمجھ میں آ گئی بھائی کیونکہ بیع مرابحہ نام ہی کس چیز کا ہے کہ جس قیمت پر خریدی ہے اسی پر آگے اس کے ساتھ نفع کو ملا کر آگے بیچ رہا ہے تو پہلے ایک خریدنا ضروری ہے یا نہیں بھائی چیز کا تو اس سے پہلے بھی ایک بے کا ہونا ضروری اسی طرح ڈیٹولیا کے اندر بھی پہلے ایک بیگ ہونا ضروری کیونکہ آگے کس قیمت پر بیچ رہا ہے اسی قیمت پر جس قیمت پر خریدی تھی سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو کہتے ہیں دیکھیے اب تاریخ سمجھ میں آگئی گئی بھائی آپ کو اب دیکھیے صاحب کتاب کے لفظوں میں اسے بھائی کہتے ہیں المرا بہ ما ملکہو بالعقد کا ہو وہ نقل کرنا ہے منتقل کرنا ہے ما اس مبیائے کو ملکہو کا ہو سے کیا مراد ہے مالانا مبیعہ مراد ہے وہ نقل کرنا ہے اس مبیا کو ملکہو کا ہو جس کا یہ کیا بنا تھا بیچنے والا مالک بنا تھا کیوں ما... کیسے مالک بنا تھا بالعقد دل کس کے ذریعے عقد اول ایک دفعہ پہلے آقد وہ کر چکے خریدا بھی تو تھا اس نے بھائی وہ خرید دیے تو عقد اول کے ذریعے اس کا مالک بنا ہے بس تو اس کو نقل کرتا ہے منتقل کرتا ہے یعنی آگے عقد کر رہا ہے بس سمن ال اول زیادتی رب کس کے عوض میں سمن اول معاذیادتی ریب رب ری کہتے ہیں نفے کو نفے کو سمن اول معا زیادتی رب ہین سات نفے کی زیادتی کے بھائی بھائی وہ موبائل کتنے کا خرید کر لایا تھا پانچ ہزار کا تو دیکھو آپ اسی چیز کو آگے بیچ رہے ہیں، منتقل کر رہا ہے تو وہ چیز جس کا وہ مالک بنا تھا آخر اول کی وجہ سے اس کو منتقل کر رہا ہے کس کے عوض میں منتقل کر رہے آگے سمن اول زیادتی سمن اول ہے اور ساتھ نفع کی زیادتی ہے پانچ ہزار پانچ سو میں دے رہا ہے تو پانچ ہزار وہی اور ساتھ پانچ سو نفے کی زیادتی ہے سورج سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی تو مرابحہ نقل کرنا ہے اس چیز کا جس کا وہ مالک بنا تھا بیاقت اول کی وجہ سے کس کے ایوز میں سمن اول کے ساتھ نفع کی زیادتی کے عوض میں بھائی وَالتَّولِيَةُ نَقْلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ بِالسَّمَنِ الْأَوَّلِ من غَيْرِ زِعَادَةِ رِبْحٍ اور تولیہ وہ نقل کرنا ہے ما اس مبیع کو جس کا وہ مالک بنا ہے کس وجہ سے مالک بنا ہے؟ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ عَقْدِ اول کی وجہ سے اس کا مالک بنا ہے اب اس کو منتقل کرنا بِالسَّمَنِ الْأَوَّلِ کس کے عوض میں آگے منتقل کرنا؟ زمن اول کے عوض میں ہی من غیر زیادت ربحن نفع کی زیادتی کے بغیر وَلَا تَصِحُ الْمُرَابَحَةُ وَالْتَوْلِيَةُ حَتَّى يَكُونَ الْعِوَضُ مِمَّا له مِثْلٌ اور صحیح نہیں ہے بیع مرابحہ اور بیع طولیہ یہاں تک عوض جو ہے مِمَّا ان چیزوں میں سے ہو لَهُ مِثْلٌ جس کا کیا ہو مثل ہو بچ بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی چیزیں دو قسم پر ہیں بھائی کچھ زوات الامثال ہیں اور کچھ زوات القیم ہیں سمجھ میں آیا تو یوں یا یوں کو کچھ چیزیں وہ ہیں جو مثلیات ہیں کچھ زوات القیم ہیں مثلیات کون سی چیزیں جن کا مثل مل جاتا ہو زوات القیم یعنی قیمت والی قیمت والی کون سی ہے جن کا مثل نہ ملتا ہو بھئی آپ بازار سے ایک سے چینی لے کر آئے اب آپ بتائیے اس چینی کا مسل ملتا ہے یا نہیں ملتا ملتا ہے بھائی کسی بھی دکان پہ آپ چلے جائیں ویسی ایک سے چینی آپ لے لیں گے تو وزنی جتنی چیزیں ہیں یہ مسلیات میں سے ہیں جن کو تول کر بیچا جاتا ہے یہ سب کس میں سے ہیں مسلیات میں سے اچھا اسی طرح جو چیزیں ماپ کر بیچی جاتی ہیں وہ بھی مثلیات میں سے ہیں مثلاً والانا آپ دودھ لیتے ہیں ماپ کر بھائی وہ برتن میں ماپ کر آپ کو دیتا ہے تو یہ دودھ کس میں سے ہے مثلیات سے مچلیات میں سے ہے مثلاً آپ نے ایک جگہ سے پانچ لیٹر دودھ خریدا اچھا بھائی اس کا مثل آپ کو ملے گا یا نہیں اور جگہوں سے بھائی مل جائے گا اس جیسا دودھ دوسری دکان پہ بھی چلے گئے وہاں سے بھی کیا ہے پانچ لیٹر آپ دودھ خریدتے ہیں یہ بھی اسی کی طرح ہے بھائی تو جو چیزیں اسی طرح گندم ہے میں نے بتلایا کہ اس کو ماپ کر بھائی دیہات میں اب بھی بیچا جاتا ہے اگرچہ شہروں وغیرہ میں تول کر بیچا جاتا ہے لیکن قدیم زمانے میں اس کو ماپا جاتا تھا اس کا ایک برتن ہوتا تھا وہ جیسے دودھ ایک ایک برتن بھرتے ہیں بھئی کہتے ہیں ایک لیٹر اتنے کا اسی طرح ایک پیمانہ تھا جسے قفیز کہتے تھے بھئی قفیز تو گندم بھی ماپی جانے والی چیزوں میں سے ہے بھئی آپ اور جو چیز ماپی جاتی ہے میں نے بتلایا وہ کس میں سے ہے سوات القیم میں سے مثلیات میں سے مثلیات میں سے دو تو جو چیزیں تولی جاتی ہیں جو چیزیں ماپی جاتی ہیں وہ کس میں سے ہیں مثلیات اسی طرح جس چیز کا بھی مثل ملتا ہو اس جیسی چیز ملتی ہو وہ مثلیات میں سے ہے مثلاً والا نا نئی گاڑی آپ نے خریدی نئی گاڑی اب آپ بتائیے یہ مسلیات میں سے ہے یا زبات القیم میں سے مسلیات میں سے ہے آپ اس دکان سے نئی گاڑی خریدیں وہی گاڑی ویسی ملے گی آپ کو دوسری دکان سے خریدیں تو بھی ویسی ملے گی ہاں گاڑی جب استعمال ہو گئی تھوڑی سی اب یہ زبات القیم میں سے بن گئی کس میں سے بن گئی اب آپ کے پاس ایک گاڑی ہے ایک سال استعمال شدہ ہے آپ کو آپ سے کہ اس جیسی ایک اور گاڑی لا دو مجھے آپ کہیں سے لا سکتے ہیں بھائی زیادہ زیادہ آپ ایسی گاڑی ڈھونڈ سکتے ہیں جو ایک سال چلی ہو اور یہی ماڈل ہو ایسا ہی ہو سکتا ہے لیکن کیا وہ اس جیسی ہوگی آپ نے تو بڑی احتیاط سے استعمال کی تھی دوسرے نے پتہ نہیں کیسی استعمال کی ہو تو لہذا پھر وہ مسلیات میں نہیں رہے گی بلکہ کس میں داخل ہو جائے گی زبان سنتی ہے ام سمجھ میں آ گئی لہذا اب گاڑیاں جو ہیں یہ گن کر بیچی جانے والی چیزیں ہیں تو جو چیزیں گن کر بیچی جاتی ہیں ان کے اندر بھی اگر مثل ملتا ہو تو مثلیات میں سے مثل نہ ملتا ہو تو مثلیات میں سے نہیں جیسے انڈے ہیں مالانا یہ گن کر بیچے جاتے ہیں تو اب ان کا مثل ملتا ہے یا نہیں ملتا مالانا یہ بھی کس میں سے ہیں؟ مسلیات بکریاں باقریاں باقریاں باقریاں باقریاں ہیں مالانا گن کر بیچی جاتی ہیں بھائی اب آپ بتائیے یہ مثلیات میں سے ہیں یا زبات القیم میں سے بھائی بکریاں ساری ایک جیسی ہوتی ہیں بھائی انڈے تو سارے ایک جیسے شمار ہوتے ہیں بھائی لیکن بکریاں ایک جیسی ہوتی ہیں سب کی ایک ایک ہی قیمت ہوتی ہے نہیں بھائی ہر بکری کی الگ قیمت ہے تو آپ نے ایک بکری مثلا خریدی چھ ہزار کی اب اسی جیسی کوئی دوسری بکری لا سکتے ہیں آپ نہیں بھائی زیادہ سے زیادہ آپ تلاش کر لیں گے بڑا زور لگا کر بھائی اس جیسے قد کاٹھ والی اس موٹی تازی ایک بکری آپ کو مل گئی لیکن پھر بھی یہ دونوں ایک جیسی نہیں مولانا کیونکہ باطنی صفات الگ الگ ہوتی ہیں یہ والی جو بکری خریدی تھی اس کا دودھ نکالو آرام سے نکالنے دیتی ہے اور وہ دوسری بکری تو آرام سے دودھ ہی نہیں نکالنے دیتی تو صفات الگ ہو گئی یا نہیں ہو گئی تو لہٰذا یہ مثلیات میں سے نہیں ہے یہ کس میں سے ہے زواتل <قیم> <قیم> تو یہاں تک بات سمجھ میں آ جس چیز کا مثل ممکن ہے وہ مثلیات میں سے جس کا مثل ممکن نہیں وہ کس میں سے زواتل <قیم> اور میں نے بتلایا کون کون سی چیزیں مثلیات میں سے ہیں جو تولی جاتی ہیں جو ماپی جاتی ہیں اور جن کو بیچا جاتا ہے اور اس میں فرق کو شمار نہیں کیا جاتا کوئی معمولی فرقے گن کر بیچے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ سارے انڈے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا فرق تو ہوگا لیکن اس فرق کو کوئی شمار نہیں کرتا اب آپ کو بتلا رہے ہیں आप آپ بیا या یا بیائے تولیہ کرنے لگے کسی چیز کی تو بے تولیہ اور بے مرابہ اسی صورت میں ممکن ہے بھائی بے مرابہ یا تولیہ سے پہلے ایک بے کا ہونا ضروری تھا یا نہیں ضروری تھا تو یہ بے طولیا یا مرابہ اسی صورت میں صحیح ہوگا جب آپ نے یہ چیز مسلی کے بدلے خریدی ہو جب جس چیز کی آپ بے مرابہ یا تولیہ کرنے لگے اس کو آپ نے کس کے بدلے میں خریدا ہو مسلی کے بدلے خریدا ہو ورنہ بیگ تو یا مرابہ صحیح نہیں سورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی دیکھو کیسے میں <تصفح> نے ایک مثلا ایک گاڑی ہے میں نے تین لاکھ میں خریدی بھائی تین لاکھ میں اب میں آگے اس کی بیگ مرابحہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے یہ گاڑی تین لاکھ میں خریدی ہے آپ کو تین لاکھ پچیس ہزار میں دے دوں گا اب آپ بتائیے آپ کے لیے تین لاکھ پچیس ہزار دینا آسان ہوگا یا نہیں بھائی کیوں بھائی بھائی تین لاکھ پچیس ہزار آپ کے پاس بھائی یہ مل جاتے ہیں یا نہیں مل جاتے یہ مثل اس کا بھائی سے ہے مسلی چیز مل جایا کرتی ہے بھائی سمجھ میں آیا آپ کے پاس ہے تو الگ مسل ہے اس کی بات نہیں ہو رہی لیکن اگر ہوتے ہیں تو اس جیسے سوا تین لاکھ اس کا مثل مل گیا یا نہیں آپ کو آسانی سے भाई مل گیا سورج سمجھ میں آ گئے مل گیا بھائی تو دیکھو مسلیات کے لیے میں نے ایک چیز کو خریدا تھا آپ جانتے ہیں مولانا یہ سونا چاندی درہم دینار کرنسی یہ کس میں سے ہیں سمن لیکن یہ مسلیات میں سے ہیں کیونکہ سونے اور چاندی کو کیا کیا جاتا ہے وزن کیا جاتا ہے اسی طرح درہم اور دینار ہیں مولانا ان کو بھی وزن کرتے ہیں گنا جاتا ہے گنا بھی جاتا ہے وزن بھی کیا جاتا ہے اسی طرح کرنسی ہے ہمارا نا کرنسی کو کیا کیا جاتا ہے گینا جاتا ہے تو کیا نوٹوں کے اندر جو فرق ہوتا ہے اس کو کوئی شمار کرتا ہے نہیں بھائی شمار نہیں کرتا تو یہ مثلیات میں سے ہیں اب یہ جو میں نے گاڑی خریدی تھی کس کے بدلے میں خریدی تھی کسی مچلی چیز کے بدلے میں خریدی تھی یا زوات القیم کے بدلے خریدی تھی مثلی چیز کیونکہ میں نے پیسے دیے تھے اور پیسے کس میں سے ہیں مثلیات میں سے ہیں اب میرے لیے بیگ رابعہ کرنا ممکن ہے کہ میں آپ سے وہی سمن بھی وصول کروں اور ساتھ نفع بھی وصول کروں وہی سمن کتنے ہیں تین لاکھ اور تین لاکھ جس کے پاس بھی مال ہے وہ تین لاکھ روپے ادا کرنے پر قادر اور ساتھ نفع دینے پر بھی قادر ہے لیکن اگر یہی گاڑی میں نے زوات القیم کے بدلے خریدی ہوتی مثلا یہی گاڑی میں نے خریدی اور کسی سے اور بدلے میں میں نے اس کو پیسے نہیں دیے تھے بلکہ سو بکریاں دی تھیں بھائی کیا کیا تھا سو بکریاں دی تھی گاڑی کے بدلے میں مولانا اب اس گاڑی کی میں آگے بے مرابحہ کرنا چاہتا ہوں اور بیر مرابحہ تو کس کے ذریعے ہوتی ہے وہ سمنے اول بھی ساتھ اصول ہوتے ہیں اور ساتھ نفع بھی اب میں آپ کو کہوں گا بھئی یہ گاڑی میں نے سو بکریاں سو بکریوں کے بدلے خریدی تھی آپ کے ساتھ میں بے مرابحہ کرتا ہوں آپ یوں کریں سو بکریاں بھی دے دیں اور کچھ نفع مجھے دے دیں دس بکریاں اوپر دے دیں بھائی یا نیوک سمجھیں دس ہزار مجھے اوپر دے دیں سو بکریاں یہ تو وہی کیا ہے سمنے اول اور ساتھ کیا آ نفع تو اب اس پر کوئی بھی قادر نہیں کوئی انہی جیسی سو بکریاں لا سکتا ہے بھائی نہیں کیونکہ بکریاں کس میں سے زوات القیم ان کا تو مثل ممکن ہی نہیں بھائی بکریاں لے بھی آئے وہ اس جیسی سو بکریاں نہیں ہوں گی وہ الگ قسم کی تھیں یہ الگ قسم کی ہیں تو لہذا بے مرابہ دیکھا اگر زوات القیم کے بدلے پہلی بے کی تھی تو آگے مرابحہ ممکن ہے مرابحہ ممکن ہی نہیں ہے سورج سب کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بھائی ہاں اگر یہ گاڑی میں نے مثلاً के کے بدلے خریدی تھی مسن मैंने میں نے یہ گاڑی خریدی ہزار کفیس گندم کے بدلے میں کتنے کفیس اب میں اس کی بین مرابح کرنا چاہتا ہوں تو اب ممکن ہے آرام سے ہو جائے گی بھائی مسن میں آپ سے کیا کہتا ہوں میں نے تو ہزار خفیس کے بدلے یہ گاڑی خریدی ہے میں آپ کے ساتھ بے مرابحہ کرتا ہوں آپ یوں کریں مجھے گیارہ سو خفیس گندم دے دیں تو گیارہ سو کفیس گندم آپ کے لیے کو ملنا آسان ہے یا مشکل ہے بھائی آسان ہے بھائی کہیں سے بھی وہ گندم خریدے گا گیارہ سو کفیس اور میرے حوالے کر دے گا تو مثلی چیز دوسرا آرام سے لا کر دے دے گا لیکن زبات کے بدلے خریدی تھی پھر تو جیسی چیز لاہے نہیں سر جب نہیں لا سکتا تو بے مرابحہ کے اندر تو تھا کیا کس کے بدلے بیچنا ہے سامنے اول مالتے بھائی فرق سمجھ میں آیا بھائی اور اسی طرح اگر بیڈ تولیہ کریں اسی کو مثال بنا لیں میں نے ہزار قفیز کے بدلے گاڑی خریدی تھی اب آپ کے ساتھ بیڈ تولیہ کرتا ہوں تو آپ کو کیا کہوں گا مجھے کتنے دو میں نے ہزار خفیس کے بدلے خریدی ہے آپ بھی مجھے کتنے خفیس گندم دے دیں <تازنی> ہزار خفیس <قفیص. تازنی> آپ آرام سے ہزار خفیس کا بندوبست کر لیں گے کہیں سے بھی بندوبست ہو سکتا ہے اس کا بھائی؟ لیکن اگر اس کو میں نے کس کے بدلے خریدا تھا کسی زواتل قیم کے بدلے مثلا یہ گاڑی میں نے خریدی تھی بدلے میں اپنی ایک اور پرانی گاڑی تھی تھی یہ گاڑی خریدی اور بدلے میں کیا دی تھی پرانی گاڑی دی تھی اور پرانی گاڑی کس میں سے ہے زوات القیم میں سے تو میں نے پہلی بے زوات امثال کے بدلے نہیں کی بلکہ کس کے بدلے کی ہے زباتل اب اس کی بے مرابحہ آگے ممکن نہیں بہ مرابحہ تو کس کو کہتے تھے سمن اول ما زیادتی اب میں آپ کے ساتھ بہ مرابحہ کرتا ہوں تو کیسے کروں گا کہ بھائی میں نے اس کے بدلے وہ اس جیسی وہ گاڑی دی تھی اپنی آپ بھی اس جیسی گاڑی لا دو اور ساتھ تھوڑا آپ مثلا ہزار روپے نفع دے دو اب اگلا شخص اس جیسی چیز لا سکتا ہے کیونکہ زوات القیم تو اس جیسی ملتی نہیں ہے زبات الامثال سال ہوتے تو پھر وہ آرام سے ڈھونڈ لیتا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی سب کو اسی لیے کہا ولا مرا بہت اور صحیح نہیں ہے مرابحہ بھی اور طالیہ بھی حتا يكون العوض یہاں تک کہ عوض ہو مما ان چیزوں میں سے لغو مثل کے جس کا کیا ہو مثل بھی ہوتا ہو تو یا جو ان یضیف الی راس المال اجرت القصار والصبغ والتراضی والفتلی واجرت حمل الطعام بھی <بِكَدَا> اچھا بھئی تاجروں کے ہاں جب وہ کوئی چیز خریدتے ہیں تو جو بار برداری کا خرچہ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ملاتے ہیں گاؤں کا ایک آدمی آتا ہے شہر سے بہت سا سامان خرید کر لے جاتا ہے تو یہ جو سامان لے جانے پر خرچہ آیا یہ بھی خرچہ وہ ساتھ ملائے گا یا اپنی جیب سے دے گا یہ تو ملائے گا بھائی مثلا یہاں ایک چیز دس کی ہے تو اب وہ اسی حساب سے یہاں وہ وہاں دس کی نہیں بیچے گا بلکہ گیارہ کی بیچے گا ساری چیزوں میں تھوڑا تھوڑا نفع لگا کر اس خرچے کو پورا کرے گا سورت سمجھ میں آ مثلا ایک چیز ہے آپ جاپان سے منگواتے ہیں تو وہاں سے آپ نے پانچ لاکھ کی خریدی لیکن لاتے لاتے تین لاکھ اور لگ گئے اس پر تو اب آپ پانچ لاکھ کی بیچیں گے یہ چھ لاکھ چھ لاکھ کی بیچ کر کہیں گے کہ میں نے نفے کے ساتھ بیچی نہیں بلکہ آپ کیا کریں گے وہ خرچہ بھی ساتھ ملائیں گے پھر اس کے اوپر کیا کریں گے نفع کمائیں گے آپ یوں کہیں گے گاڑی مجھے آٹھ لاکھ کی پڑی ہے اب نفع بھی کمانا ہے تو میں نو لاکھ کی بیچوں گا بھائی تو تاجر تو کچھ ایسے خرچے ہیں جو تاجر ملاتے ہیں کچھ وہ خرچے ہیں جو تاجر نہیں ملاتے بھائی تو جو ضابطہ یاد رکھے ہیں, جو خرچے عموماً تاجروں کے ہاں ملائے جاتے ہیں آپ بھی بے مرابحہ اور تولیہ کے اندر وہ خرچے ملا سکتے ہیں مسالان مولانا دیکھو آپ نے چین سے کپڑا منگوایا پانچ لاکھ روپے کا کپڑا کپڑا پانچ لاکھ کا چلا وہاں سے اور یہاں پہنچتے پہنچتے اس پر پچاس ہزار اور خرچہ آ گیا پچاس ہزار یہ بار برداری کا خرچہ ہوا پھر آپ نے کیا, کیا بھائی اس کو کچھ کپڑے میلے ہو گئے تھے بھائی راستے میں اب آپ نے سارے اس کپڑے کو بھائی ڈرائی کلین کروایا بھائی دھلوایا بھائی کہیں سے بھئی؟ تو یہ جو خرچہ آیا یہ مثلا یہ بھی پچاس ہزار خرچہ ہوا یہ بھی کیا کریں گے آپ ساتھ ملا سکتے ہیں مال کا بھی اور یہ دھوبی وغیرہ کا خرچہ بھی اب کپڑے صاف ستھرے ہو گئے مولانا پھر آپ نے کیا کیا ان پر رنگ کر چڑھایا بھائی نیا رنگ بھائی سفید مثلا کپڑا تھا اب آپ نے رنگ کروایا رنگریز کے پاس لے گئے ایک ہوتا ہے رنگ ساز ایک ہوتا ہے رنگریز فرق جانتے ہو رنگ ساز وہ ہے جو رنگ بناتا ہے رنگ ریز وہ ہے جو رنگ لگائے گا بھائی کپڑے وغیرہ پر تو اب آپ یہ کپڑے کو کس کے پاس لے گئے رنگ ریز کے پاس اس نے سارے کپڑوں کو بھائی سرخ رنگ دیا مثلاً تو اس پر بھی آپ کا پچاس ہزار خرچہ آ گیا تو اس کو بھی کیا کر سکتے ہیں آپ ساتھ اس کو ساتھ ملائیں گے اچھا اس کے بعد بھائی اب اس کپڑے پر آپ نے کشیدہ کاری بھی کروا لی بھائی بیل بوٹے بھی بنوائے کسی سے تو اب یہ خرچہ بھی کیا کیا جائے گا یہ بھی مثلا پچاس ہزار اور خرچہ ہو گیا اس پر اس کے بعد بھائی آپ نے کیا کیا اس کے کناروں پر بھائی وہ جو عورتیں لگاتی ہیں بھائی وہ لیس کہتے ہیں لیس بھائی وہ کپڑوں کے دوپٹے وغیرہ کے کنارے پر جو جھالر رفتی لگواتی ہیں لیس اس کو کہتے ہیں بھائی وہ بھائی تو وہ لگوائی بھائی اس کا بھی پچاس ہزار خرچ آیا مولانا تو اس کو بھی کیا, کیا جائے گا ملایا جائے گا سورج سمجھ میں آ گئی دیکھیے بھائی تو کہتے ہیں وہ جائز ہے بھائی راس مال کہتے ہیں وہ مال جس وہ جس پر وہ چیز خریدی تھی کیا, کیا تھا چین سے کپڑا کتنے کا خریدا تھا آپ نے پانچ لاکھ یہ راس مال ہے پانچ لاکھ کیا ہے راس المال اور جائز ہے کہ اضافہ کیا جائے ملایا جائے راسل راس المال کس کے ساتھ راس مال کے ساتھ کس چیز کو ملایا جائے وہ جراثال قفاری کہتے ہیں دھوبی کو بھائی پسار دھوبی سباس رنگریز بھائی وہ رنگ دینے والا کپڑوں کو رنگریز پر راز کشیدہ کاری کرنے والا پرراز کشیدہ کاری کرنے والا فتل فصل وہ لیس جو جھالر وغیرہ لگاتے ہیں بھائی عورتیں کپڑوں کے کناروں پر لگاتی ہیں لیس وہ اجرت حمل تعامی اور اسی طرح غلے کے باربرداری کی اجرت یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی جو اجرت ہے حمل کا معنی اٹھانا اس کے اٹھانے کی اجرت یعنی بار ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر جو لے جائیں گے جی صورت سمجھ میں آئی بھائی تو دیکھیے ترجمہ اور جائز ہے کہ ملایا جائے راس المال کے ساتھ دھوبی کی اجرت کو اور رنگریز کی اجرت کو اور کشیدہ کاری کرنے والے کی اجرت کو ول پتلی اور لیس کی اجرت کو وہ اجرت ہم لطانی اور غلے کی بار برداری کی اجرت کو تو دیکھو مولانا کتنے خرچے ہو گئے कपड़ा کتنے کا खरीदा تھا آپ نے پانچ لاکھ کا بربرداری پہ کتنا خرچہ ہوا پچاس ہزار پانچ لاکھ پچاس ہزار ہو گئے خرچہ ہوا پچاس ہزار چھ لاکھ ہو گئے بھائی اس کے بعد کے پاس پچاس ہزار کتنا ہوا ساڑھے چھ لاکھ اس کے بعد پھر کشیدہ کاری کرنے والا اس نے خوبصورت پھول وغیرہ کپڑے پر بنائے اس پہ بھی کتنا خرچہ پچاس ہزار کتنے ہوئے پھر اس کے بعد لیس کا بھی خرچہ ہوا پچاس کتنے ہو گئے ساڑھے سات لاکھ خرچہ ہوا اب آپ اس کی بیاں مرابہ کرنا چاہتے ہیں سارے کپڑے کی تو کیسے بیاں مرابحا کریں گے کتنے میں کریں گے پانچ لاکھ میں کریں گے مان نفع یا کتنا خرچہ بنا یا ساڑھے سات لاکھ مہان نفع کے کریں گے ہاں ساڑھے سات لاکھ نفع کے آپ بیع مرابحہ کریں گے ہو گئی یا کہے گا یہ کپڑا مجھے ساڑھے سات لاکھ کا پڑا ہے آپ کو بھی میں ساڑھے سات لاکھ میں دے دوں گا تو یہ کون سی ہوگئی لو لیا ہو گئی تو قیمت خرید بھی, بھی ذکر کرے وَيَقُولُ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَلَا تو ہو بکا اچھا لیکن بھائی اب مرابحہ کرتے ہوئے مثلا یہ نہ کہ یہ کپڑا میں نے ساڑھے سات لاکھ کا خریدا ہے آپ کو میں کتنے کا دوں گا آٹھ لاکھ کا دوں گا کیونکہ پھر یہ تو جھوٹ ہو گیا آپ نے ساڑھے سات لاکھ کا خریدا ہے یا پانچ لاکھ کا خریدا ہے تو یوں نہ کہ میں نے اتنے کا خریدا ہے یوں کہ مجھے اتنے میں پڑا ہے یہ کپڑا مجھے اتنے میں پڑا ہے ساڑھے سات لاکھ میں پڑا ہے آپ کو میں آٹھ لاکھ میں دے دوں گا سورج سمجھ میں آ تاکہ جھوٹ سے بچ جائے یوں یہ مجھے اتنے میں پڑا ہے اور یہ نہ کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے ورنہ جھوٹ ہو جائے گا فَإن اطلع خیانت فَهُوَ بِالْخِيَارِ فلم أَبِي حنی رَحِمَهُ اللہ تعالی ان شاف جمی و ان شاء و انطانت ان من تولیتی صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے آپ کے ساتھ بیع مرابحہ کی لیکن بعد میں پتہ چلا اس نے خیانت کی ہے کیا, کیا کی ہے خیانت کی ہے بھائی اس نے ایک چیز آپ کو بیچی اس نے کہا یہ چیز مجھے ایک ہزار روپے کی ایک ہزار روپے کی میں نے خریدی ہے آپ کو میں پندرہ سو کی دوں گا کتنے کی دوں گا تو یہ کون سی بے ہوئی بیع اور آپ آپ نے خرید لی بعد میں پتہ چلا کہ اس نے ہزار کی نہیں خریدی تھی اس نے تو آٹھ سو میں یہ چیز خریدی تھی تو خیانت ہوئی یا نہ ہوئی بھائی جی. ہو گئی بھائی خیانت ہوئی یہ اسی طرح بیر سولیا تھی مولانا اس نے ایک چیز آپ کو بیچی کہ یہ میں نے ہزار روپے میں خریدی ہے آپ کو بھی کتنے کی دے دوں گا ایک ہزار روپے کی دے دوں گا آپ نے خرید لی بیر سولیہ کر لی بعد میں پتہ چلا اس نے ہزار کی نہیں خریدی کتنے کی خریدی ہے آٹھ سو کی خریدی ہے تو بیر سولیہ میں خیانت ہوئی اب کیا کریں گے مولانا کیا کریں گے یاد رکھو دونوں کا حکم الگ الگ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بیر طولیا کے اندر جب خیانت کا پتہ لگ جائے تو سمن میں کمی کی جائے گی کیا کیا جائے گا بھائی اس نے بتلایا کہ میں نے کتنے کی خریدی ہے ہزار کی اور آپ کو بھی کتنے کی دے رہا ہوں ہزار کی لیکن بعد میں پتا چلا اس نے کتنے کی خریدی تھی آٹھ سو کی اور اس نے آپ کے ساتھ کیا بی سولیا اور بے سولیا کس چیز کا نام ہے کہ جتنے کی خریدی ہو اتنے کی ہی بیچی جائے لہذا آپ اس سے دو سو روپیہ واپس لے لیا جائے گا اس چیز کے سمن میں کیا کر دی جائے گی کیونکہ بیٹھ سولیا اسی صورت میں بنتی ہے نا کہ اس نے آٹھ سو کی خریدی ہے آپ کو بھی کتنے میں دے آٹھ سو میں تو لہذا کتنے اس سے واپس لے لیے جائیں گے دو سو تو سمن میں کمی کی جائے گی مطلب اسی کے برابر کر دیے جائیں گے جتنے میں اس نے خریدی تھی صورت سب کو سمجھ میں آ یہ تو تھا تھالیہ میں امام صاحب کیا فرماتے ہیں سمن میں کیا کی جائے گی زمین کی جو اس نے زیادہ جھوٹ خیانت کی ہے جو جھوٹ بولا ہے اور زیادہ بتلائیں وہ زیادتی وصول کر لی جائے گی اس سے جبکہ بیڑ مرابحہ کا حکم یہ نہیں ہے بھائی بیا مرابحا اس نے آپ کے ساتھ کی پندرہ سو میں اور کیا کہا مجھے یہ چیز کتنے کی پڑی تھی ہزار کی پڑی ہے آپ کو میں پندرہ سو کی دیتا ہوں لیکن بعد میں پتہ چلا اس نے کتنے کی خریدی تھی آٹھ سو کی بھائی امام صاحب فرماتے ہیں کہ بیا مرابحہ کے اندر جو اس نے خیانت کی ہے وہ ہم اس سے وصول نہیں کریں گے ہاں مشتری کو اختیار دے دیں گے لینا ہے تو پندرہ سو میں اس چیز کو رکھو اور نہیں لینا تو اس کو واپس کر دو یہ نہیں کہ بھائی اب وہ جو پیسے زیادہ بتلائے تھے وہ اس سے جا کر وصول کر لیں جیسے کہ بیا تولیا میں تھا اس طرح نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے بیا مرابہ میں اختیار دے, دے, دے دیں گے بھائی اس کے ساتھ دھوکا تو ہوا ہے لے آ رہا کو اختیار لینا ہے تو پورے پیسوں میں لو نہیں لینا تو پھر واپس کر دو یہ نہیں کر سکتے کہ جو اس نے خیانت کی ہے جو زیادہ بتائیں ہیں وہ اس سے جا کر وصول کر لو صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ امام صاحب بیع تولیہ میں تو فرما رہے ہیں جو زیادہ خیانت کی ہے تو اسی کے بقدر کیا کر لیں گے سمن میں کم کر دیں گے اور اسے جا کر وصول کر لیں گے اور بیع مرابحہ میں یہ نہیں فرما رہے کہ اتنے کم کر لیں گے بلکہ وہاں کیا فرما رہے ہیں اختیار ہے لینی ہے تو انہی پیسوں میں لو نہیں لینی تو واپس کر دو اختیار ہے تمہارا کیا فرق کی وجہ کیا ہے وجہ یہ مالانہ کہ پہلی بیگ تھی تولیا تو وہاں اس نے ایک چیز آپ کو بیگ تولیا کے ساتھ بیچی ہے تو اس کے اندر کتنے کی خریدی ہے آٹھ سو کی اور آپ کو اب کتنے بتلا رہے ہیں میں نے کتنے میں خریدی ہے ہزار میں تو آپ بیع تولیہ اسی صورت میں آگے بن سکتی ہے اگر جتنے کی خریدی ہو اتنے ہی پیسوں میں آپ کو بیچے اور اس نے خریدی کتنے کی ہے اور آپ کو بیع تولیہ کرنا چاہے تو کتنے میں بیچنی چاہیے آٹھ سو میں بیچے لہذا وہ دو سو ہم وصول کر لیں گے اگر وہ دو سو وصول نہیں کرتے پھر تو یہ بیع تولیہ نہ رہی پھر تو یہ کیا کون سی بے بن گئی اگر ہزار اگر یہاں پر بھائی ہزار ہی میں آپ کو لینے پر مجبور کیا جائے تو پھر یہ کون سی بے بن گئی سولیا بنی تولیا تو کس کو کہتے تھے جتنے میں خریدی ہے اتنے کی بیچی اور یہاں وہ اتنے کی بیچ رہا ہے یا نفے کے ساتھ بیچ رہا ہے یہ تولیا رہے گی بلکہ بن بن جائے جائے گی گی گی رہے نہیں تولیا کا وجود ہی ختم ہو جائے گا لہذا تولیہ کا بات تو ہوئی ہی بیٹ تولیہ پہ تھی لہذا بیٹھ تولیہ ہم نے بنانی ہے کسی طرح اور اس کی ایک ہی صورت ہے کہ جو اس نے زیادتی کی وہ اسے واپس وصول اب کون سی بہ بن جائے گی جب دو سو وصول کر لیں گے اب کون سی بن گئی بن گئی یا نہیں بن گئی اگر وہ دوسو وصول نہ کریں تو بہت رہے گی نہیں بھائی لہٰذا بے تو بات چلی بے تو کی رہی ہے اس نے آپ کے ساتھ بات ہی ہیلیہ کی کی تھی تو بے سولیا ہی کو ہم نے بنانا ہے اور اس کی یہی صورت ہے کہ اس نے نفا واپس وصول کر لیا صورت سمجھ میں آئی جب دوسری صورت میں جب اس نے چیز خریدی ہے آٹھ سو کی لیکن آپ کو کیا کہتا ہے میں نے کتنے میں خریدی ہے ہزار میں خریدی ہے اور آپ کو میں کتنے میں میں کتنے دے رہا ہوں پندرہ سو میں مرابحہ کر رہا ہے آپ سے وہاں امام صاحب نے کیا فرمایا تھا کیا نمیار نمیار دیں, گے؟ دیں گے لینے ہیں تو پورے پیسوں کے بد لے لو اور نہیں لینی تو چیز ہی واپس بھئی وہاں کیا بات ہے امام صاحب وہاں آپ نے پیسوں میں کمی کیوں نہیں کی خیانت اس نے کی ہے تو کہتے ہیں جواب یہ ماننا کہ وجہ یہ کہ اب صرف یہ ہوا کہ مرابحہ کی بہ اب بھی موجود ہے یہاں پر البتہ اس کا نفع بڑھ گیا اس نے ہزار بتلایا تھا قیمت خرید اور پانچ سو اپنا کیا بتلایا نفع تو نفع کتنا تھا پانچ سو تو بہ کون سی تھی یہ اب پتہ چلا اس نے چیز خریدی آٹھ سو کی معلوم ہوا نف وہ پانچ سو نہیں کما رہا بلکہ کتنے کما رہا ہے سات تو. تو چلو نفع بڑھ گیا لیکن کیا مرابحہ اب بھی ہے یا مرابحہ ختم ہو گئی مرابحہ تو اب بھی ہے مثل سمنے اول زیادت ربحین ہے یا نہیں بھائی ہاں صرف دھوکا ہوا پہلے نفا تو پانچ سو روپے لیکن نفا دراصل کتنا ہے سات سو تو اس نے بھی کس کیا خریدی تھی پیسوں کے بدلے اور آپ سے بھی کیا وصول کر رہا ہے پیسے تو دیکھو مراپا ابھی بھی یہاں موجود ہے اگر دھوکا دے رہا ہے سمان اول ما زیادت تر ہے سمان اول کتنا ہے آٹھو زیادتی رب ہے نفع کتنا ہے تو مرابحہ ابھی بھی ہے پچھلی صورت میں تولیہ رہتا ہی نہیں تھا اگر ہم وہاں اس کو وصول نہ کرتے واپس لیکن یہاں اگر اب بھی اس نفع کو باقی رکھا جائے تو پھر بھی کیا ہوتا ہے مرابہ ختم نہیں ہوتا مرابحا تو پھر بھی ہے ہاں اس کی خیانت کی اس نے کی ہے نفع اس نے ہمیں بتایا پانچ سو تھا لیکن دراصل کتنا نفع وہ کما ہے سات سو تو مرابحا کی حقیقت وہاں ختم نہیں ہوتی لہذا وہاں ہم اختیار دے دیتے ہیں لینا ہے تو انہی پیسوں میں لے لو جب انہی پیسوں میں آپ لے لیں گے تو اب بھی کون سی بیا ہے مرابہ ہی ہے اور اگر پچھلی بغیر تولیہ میں ہم آپ کو کہہ دیتے انہی پیسوں میں لےو تو تولیہ رہتی وہاں تولیہ رہتی نہیں تھی تو وہاں ضروری تھا واپس چیز لی جائے پیسے واپس لیے جائیں اور یہاں پہلے بھی مراپ کہا بھی اسے نے تھا اب بھی کیا ہے مرا ہاں نفع بڑھ گیا تو چونکہ نفع بڑھ رہا ہے اور خیانت کی ہے اب آپ کو اختیار ہے واپس کرنا چاہو تو واپس کر سورج سمجھ میں آ بھائی فعین المشتر الا خیانت مرابحتی اگر مطلع ہوا خیانت پر کس کے اندر مرابحہ میں ہوا بالخیاری ابی حنی فتر رحم اللہ تعالیٰ تو سے اختیار ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالى رحمت انواثیہ کے نزدیک اختیار ہے انشاحدہ بج سمنی چاہے تو اس کو لے لے سارے سمن کے بدلے وہ انشا اردا ہو اور چاہے تو واپس کر دے سورت سمنے چاہے تو کیونکہ مرابحہ اب بھی سورت باقی ہے مولانا سورت مرابحہ ہی کی بن رہی ہے وَإِنِ اتَّلَعَ عَلَىٰ خِيَانَتٍ فِي تَوْلِيَةِ اور اگر مشتری متلے ہوا خیانت پر بیع تولیہ کے اندر اَسْقَتَهَا مِنَ السَّمَن تو اس خیانت کو ساقط کر دے گا سمن میں سے یعنی اس سمن میں اتنی کمی کر دے گا اس کے اتنے ہی کم ادا کرے گا بھئی جس نے خیانت سے سورت سمجھ نہیں آئی بھئی؟ وقال ابو يوسف رحمه اللہ يحط امام یہ تو امام صاحب فرما رہے تھے امام صاحب کا کیا فتوایا والا والانا بیع مرابحہ میں کیا دیا جائے گا اختیار اور بیع تو کے اندر کیا کی جائے گی کمی کی, کی, کی, <سؤال> کم کی, <سؤال> کم کی جائے گی بھائی کیسے کمی کی جائے گی بیٹھا اس نے آپ کے ساتھ ہزار پر کی ہے بعد میں پتا چلا دراصل اس نے کتنے کی خریدی تھی آٹھ سو <سؤال> تو کیسے کمی کر دیں گے کتنے لے لیں گے اس سے دو سو, دو سو دو روپیہ اس سے لے لیں گے یا دو سو سے کم دیں گے اب آٹھ سو ہی اسے ادا کریں گے تو دیکھا بیلیہ میں بھی کمی اور امام صاحب بھی یہی فرما رہے تھے بیرولیا میں کیا کی جائے گی کمی ہاں بہ مرابحہ میں اختلاف آ گیا بہ مرابحہ میں امام صاحب نے کیا دیا تھا اختیار کیا تھا جمع یوس اللہ فرماتے ہیں یہاں بھی کمی کی جائے گی کیا کی جائے گی ضیانت کی ہے کیسے بھائی ایک چیز وہ لایا تھا آٹھ سو کی لیکن آپ کو اس نے کیا کہا میں کتنے کی لایا ہوں ہزار کی اور کتنا نفع مجھے دو اس پر اوپر پانچ سو پندرہ سو کی چیز بیچی اب مارانا کیا کیا جائے گا دو سو کیسے دو سو نہیں زیادہ نفع میں بھی کمی کریں گے دیکھو بھائی اس نے کہا کتنے آپ سے قیمتیں خرید کتنی کہی ہزار کہی اور دراصل کی قیمتیں خرید کتنی تھی آٹھ سو. سو معلوم ہوا اس نے خیانت پانچواں حصہ کی ہے کتنی خیانت کی ہے بھائی ہزار کے دو دو سو بناؤ کتنے حصے بنے پانچ حصے بنے اور آٹھ سو کے دو دو سو والے حصے بناؤ کتنے بنے چار تو دیکھو چار ہز... یہ آٹھ سو چار حصے بن رہے ہیں اور ہزار کتنے بنے پانچ م. معلوم ہوا اس نے پانچواں ایک حصہ دو سو روپئے خیانت کی कितने خیانت کی تھی ایک پانچواں حصہ خیانت کی تھی تو وہ دو سو کم ہو گئے دو سو کیا ہو گئے اچھا ہزار میں وہ کہہ رہا تھا میں ہزار کی لایا ہوں اور دوں گا کتنے کی آپ کو چیز پندرہ سو کی چیز آپ کو دوں گا معلوم ہوا وہ ہر دو سو پر کتنا نفع کما رہا ہے بھائی ہزار میں کتنے دو سو یوں ہر سو پر وہ کتنا نفع کا رہا ہے بھائی ہزار کی چیز کہہ رہے آپ کو میں لایا ہوں اور آپ کو کتنے کی دوں گا پندرہ سو کی معلوم ہو وہ ہر سو روپئے پر کتنا نفع کا رہا ہے پچاس روپے کتنا نفع کا رہا ہے پچاس روپے نفع کما رہا ہے ہر سو پر تو سمن اصل سمن جو تھے اس میں کتنے کی کمی ہوئی دو سو کی اور ان دو سو پر نفع کتنا وہ بتلا رہا بن رہا تھا اس کا ہر سو پہ پچاس ہے تو دو سو پر کتنا ہو گیا سو تو وہ سو روپئے نفع کا بھی کم کریں گے ہم بھائی لہذا دو سو وہ جو اس نے غلط بیانی کی اور سو روپیہ دو سو کے ساتھ نفع کتنا بنتا ہے ان دو سو کا سو روپیہ نفع بھی بنتا ہے تو کل کتنی کمی کر دیں گے تین سو لہذا اب اس سے وہ چیز کتنے میں لے لی جائے گی بارہ سو میں سورج سب کو سمجھ میں آگئی گئی بھائی کہ مشکل ہے دوبارہ سمجھا دوں کہ آگے چلیں بھائی جی دیکھو بھائی اس بے مرابحہ کے اندر کمی کریں گے تو کمی اصل کے اندر جیسے ہوگی اس اصل کے ساتھ ساتھ اسی کے بقدر نفے میں بھی کیا کی جائے گی کمی کی جائے گی اصل کے اندر اس نے کتنا حصہ خیانت کی تھی دو سو اور یہ دو سو ہزار کا کتنا بنتا ہے دو سو ہزار کا پانچواں حصہ معلوم ہو اس نے پانچواں حصہ خیانت کی ہے تو پانچواں حصہ بھی کم کر دیں گے اور اس پانچویں حصے پر جو اس کا نفع بنتا ہے وہ بھی کیا کر دیا جائے گا کم کر دیا جائے گا تو پانچواں حصہ دو سو وہ بھی کم کیا اور دو سو پر نفع کتنا بن رہا تھا سو روپیہ وہ بھی کم کر دیں گے تو کل کتنی کمی ہوئی تین سو روپئے کی تو چیز اسے بارہ سو میں لی جائے گی سورج سب کو سمجھ میں آ گئی نانچی یہ مانا وقال رحمہ اللہ تعالیٰ خطفیما امام یوسف رم اللہ فرماتے مرابح اور کمی کی جائے گی وقال محمد الرحم اللہ تعالیٰ خطفیما لا لاکی یوخر فیم اور امام محمد رم الله فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں کمی نہیں کی جائے گی لاكین یوخر ففی حما بلکہ دونوں صورتوں میں کیا کی جا کیا, کیا, کیا جائے گا اختیار دیا جائے گا بھائی بیگ کالیا اس نے چیز آٹھ سو کی لی ہے لیکن آپ کو کیا کہتا ہے میں ہزار کی لی ہے اور آپ کو بھی کتنے کی دے رہا ہوں ہزار کی امام محمد رملہ فرماتے ہیں بھائی لینے ہیں تو پورے پیسوں میں چیز لو اور نہیں لینی تو چیز کیا کر دو واپس سمن میں کمی نہیں ہوگی اسی طرح بہ مرابحہ کے اندر بھی وہ فرماتے ہیں کمی ہی نہیں ہوگی اختیار ہے چیز لینی ہے تو پورے پیسوں میں لو یا کیا کر دو چیز واپس کرو منیش تراش لو بے بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا چیزیں دو قسم پر ہیں کچھ منقولی ہیں کچھ غیر منقولی بھائی کچھ چیزیں منقولی ہیں کچھ غیر منقولی منقولی وہ چیزیں ہیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہو اور غیر منقولی وہ ہیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا نہیں جا سکتا غیر منقولی سمجھ لیں باقی ساری منقولی ہیں غیر منقولی جائیداد مولانا مثلا کوٹھی ہے گھر ہے باغ ہے کھیت ہے زمین ہے کیا ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کیا جا سکتا ہے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سے. یہ غیر منقولی ان کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی آ... چیزیں ہیں وہ ساری قسمیں داخل ہیں منقولی ہیں وہ ساری منقولی چیزیں ہیں سورج سمجھ میں آ بڑی سے بڑی مشین بھی ہو کیا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا, جا جاتا. تو باقی ساری چیزیں منقولی ہیں صرف یہ زمین باغ کوٹھی گھر وغیرہ یہ غیر منقولی ہیں بھائی اور میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا کہ جب کوئی چیز انسان خریدے تو پھر اس اور وہ منقولی چیز ہو تو جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے آگے اس کو لیے بیچنا اسے جائز نہیں میں نے آپ سے گاڑی خریدی مارانا اور مثلاً پانچ لاکھ میں آپ سے میں نے گاڑی خریدی اور ابھی میں نے وہ گاڑی آپ سے وصول نہیں کی میں نے اس پر ابھی قبضہ نہیں کیا میں آگے جا کر اس کو بیچنا چاہتا ہوں مجھے گاہک ملا میں اسے کہتا ہوں بھائی میرے پاس ایک گاڑی ہے ایسی ایسی گاڑی ہے میں آپ کو چھ لاکھ میں دے دوں گا کیا میں بیچ سکتا ہوں اسے yes. نہیں کیونکہ وہ کس میں سے ہے منقولی yes. گاڑی منفولی منقولی چیزوں میں سے ہے اور منقولی کے لیے کیا ضروری ہے yes. کہ اس کو آگے بیچنے سے پہلے اس پر yes. قبضہ کیا جائے تو پہلے میرے قبضے میں آئے مجھے چیز مل جائے پھر میں اسے بیچ سکتا ہوں اس سے پہلے اسے بیچ yes. نہیں سکتا کیا وجہ اس کی وجہ یہ والا کہ منقولی چیز ہلاک ہو جائے کرتی ہے بعض اوقات تو گاڑی ابھی مجھے ملی نہیں ہے اور میں آگے اس کو بیچ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ گاڑی آپ میرے ابھی حوالے آپ نے نہ کی ہو آپ کے پاس وہ گاڑی تباہ ہو جائے تو اب مارا نا اگلی بیگ کے اندر اس کے فسخ کا دھوکہ آ گیا یا نہیں آ گیا بھائی اگلی بی اب ختم ہوگی یا نہیں بھائی جب گاڑی مجھے نہیں ملی تو آگے میں کیسے دوں گا دوسرے آدمی کو چیز تو ہلاک ہو گئی تو اس کی ہلاکت کا دھوکہ آ گیا یا نہیں آ گیا بھائی بے لازمی باتیں ختم کرنا پڑے گی اس لیے حدیث میں من آیا ہے مولانا کہ کوئی چیز جو منقول کوئی چیز بغیر قبضے کے آگے بیچنا درست نہیں سے من آیا ہے حدیث کے اندر کے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ایسی چیز کو بیچنے سے جس پر انسان نے ابھی قبضہ نہ کیا ہو مولانا اور میں نے بتلایا اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ منقولی چیزیں کیا ہو جاتی ہیں عموماً ہلاک ہو جاتی ہے بڑی سے بڑی مشینری بھی ہے تباہ ہو گئی خراب ہو گئی بھئی تو چیز ابھی جب تک میرے پاس نہیں پہنچی میں اس چیز کو آگے بیچ رہا ہوں تو بھئی ہو سکتا ہے وہ چیز مجھ تک پہنچی نہ پہلے کیا ہو جائے ہلاک ہو جائے تو اگلے مشتری کے ساتھ دھوکا ہو گیا یا نہیں بھئی چیز کے خراب ہونے کا بے کے فسخ ہونے کا بے کے فسخ ہونے کا دھوکا ہو گیا بھئی لہذا پہلے قبضہ کریں چیز پر پھر آگے اس کو بیچیں بھئی. تو کہتے ہیں وہ منیش اور جس نے کوئی ایسی چیز خری جس نے کوئی چیز خریدی ماں ما ایسی چیزوں میں سے یون قلو و یوحلو یون قلو اور یو کا ایک معنی ہے یہ آج سے تفسیری ہے مولانا سمجھ میں آیا کہ ماتو ماتو فلاح کا ایک مانا ہو آگے ماتوف ماتو, ماتو فلاح کا مانا بیان کرتا ہے یون کیا مانا یوح یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہو اور جس نے کوئی چیز ایسی چیز خریدی مما جو ایسی چیزوں میں سے ہے یون قلو و جس کو نقل کیا منتقل کیا جاتا ہو یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہو لم یوز له بہ تو اس کے لیے اسے بیچنا جائز نہیں ہے حتی يقبضه. یہاں تک اس پر کیا کر لے قبضہ کر لے وہ قبل قبض آئندہ رحمہ اللہ الله و وقال محمد رحمه تعالی لا تعالی آکار کہتے ہیں غیر منقولی چیز کو ماننا جائیداد زمین وغیرہ کو بھائی آکار کیسے کہتے ہیں ہاں غیر منقولی, غیر منقولی چیز بھائی زمین جائیداد گھر وغیرہ یہ سب آکار میں آ جاتے ہیں اچھا یاد رکھیے یہ تو تھا منقولی چیزوں کے بارے میں اور غیر منقولی کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ یعنی حضرت شیخین رحم, اللہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ غیر منقولی میں بغیر قبضے کے بھی اسے آگے بیچنا صحیح کیوں بیچنا صحیح؟, صحیح کہتے ہیں اس لیے کہ منقولی میں بیچنا اس لیے نہیں جائز تھا کہ وہاں اس کی ہلاکت کا خطرہ تھا لیکن منقولی غیر منقولی کے اندر تو اس کی ہلاکت کا خطرہ بھائی میں نے آپ سے ایک گاڑی خریدی آگے قبضے سے پہلے میں بیچتا ہوں تو ہو سکتا ہے وہ گاڑی مجھ پہنچنے سے پہلے کیا ہو جائے <سطور> ہلاک ہو جائے ختم ہو جائے امکان ہے یا امکان نہیں ہے <سطور> امکان ہے <سطور> <امکان سطور> <امکان سطور> لیکن میں ایک زمین آپ سے خریدتا ہوں اور ابھی قبضہ نہیں کیا آگے میں کسی اور کو بیچتا ہوں تو اب آپ بتائیے زمین کے اندر ہلاک ہونے کا تباہ ہونے کا خطرہ ہے <سطور> <سطور> نہیں بھائی تو وہاں نہیں اگر ہے بھی تو نہایت نادر ہے قلیل ہے مولانا سمجھ میں آیا مثلا دریا ہے دریا نے کاٹتے کاٹتے دریا آپ جانتے ہیں مولانا جہاں وہ زمین کو کاٹتا رہتا ہے آہستہ آہستہ جہاں مڑتا ہو وہاں تو زمین کاٹتا ہے تو پانی کا بہاؤ تیز ہو تو آہستہ آہستہ بعض اوقات کئی کئی کلو میٹر تک زمین کاٹتا چلا جاتا ہے اور راستہ بھی پھر اس کا بدل جاتا ہے دوسری طرف دریا کا بھی اچھا تو وہاں تو آکار میں بھی تباہ ہونے کا امکان تو ہوتا ہے لیکن وہ نہایت نادر ہے جیسے میں نے ایک مثال ذکر کر دی کہ دریا کر سکتا ہے اس طرح ختم کر دے ہوئے تو کہتے ہیں وہار قبل القبض اور آکار غیر منقورین جائیداد کی بے جائز ہے قبل القبض قبضے سے پہلے بھی آئندہ بھی حنی فتب ابھی یوسف اور اللہ شیخین رحم اللہ کے نزدیک وقال محمد رحمہ اللہ اللہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں بھائی آقار کے اندر بھی قبل قبض بے کرنا جائز نہیں جائز نہیں سمجھ میں آیا وہ فرماتے ہیں حدیث میں مطلق آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا منع فرمایا ہے ایسی چیز کے بیچنے سے جس پر انسان نے قبضہ نہ, نہ دیا ہو اور اس کے اندر یہ نہیں حضور نے فرمایا کہ چیز منقولی ہونی چاہیے یا غیر منقولی بھائی. بھائی جبکہ باقی شیخین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی حدیث میں آیا تو مطلق ہے لیکن اس سے مر اس کی وجہ کیا ہے اس کی علت کیا ہے کیوں منع فرمایا گیا ہے کیونکہ وہ اس چیز کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو منقولی چیز میں ہلاکت کا خطرہ تھا اس لیے وہاں پر قبضے سے پہلے بے جائز نہیں ہوگی اور غیر منقولی میں اس کے ہلاک ہونے کا خطرہ نہایت قلیل ہے نہ ہونے کے برابر ہے لہذا وہاں قبل القبض بھی اس کو بیچنا جائز ہے بھائی چلیے بس مولانا المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام